دیکھتے رہیں گے انتہائے رمضان المبارک تک یہ پروگرام آپ روزانہ میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر رات دو بجے سے صبح انتہائے سہر تک ہم ایک ٹاپک کا تعین کیا کرتے ہیں جس پر ڈسکشن جتنی ہو سکے اس پر کیا کرتے ہیں آپ کے سوالات وہ الجھنے جو آپ کے ذہن کو الجھاتی ہیں پریشان کرتی ہیں ہم وہ سوال اس یقین کے ساتھ آپ سوال کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ جو آپ ہمارے مفتیان کرام سے پوچھیں گے وہ مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ خود حل بن جائے گا نعت کی فرمائش کیا کرتے ہیں آپ شناخوا سے جس کو ہم دعوت دیا کرتے ہیں آج جس ٹاپک کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کل وہ جو معاشرتی برائیوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس کا جو خلاصہ تھا وہ یہی نکلا تھا کل جاتے جاتے بھی کہ ہم سیرت رس وسلم کو ہم بھلا چکے ہیں اسلام کی ویلیوز اسلام کی اقدار کو در حقیقت ہم فراموش کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان تمام برائیوں میں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں فرقہ واریت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ ایک اس وقت ایک گلوبل ایشو ہے کہ جس نے اپنی زد میں لے لیا ہے تمام مسلمانوں کو جب اللہ رب العزت کو ہم سب ایک مانتے ہیں خالق و مالک معبود مانتے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول اللہ کا محبوب مانتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں پھر قرآن, قرآن کو ہم اللہ رب العزت کا ایسا کلام مانتے ہیں کہ جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری خد رفتع نے اپنے ذمے لی ہے جو زیاد پر ہم لڑتے ہیں ہر انسان اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے اپنا اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے اس کو اجازت ہے رکھنے کی لیکن اپنا دائرہ کار دیکھتے ہوئے کہ اس کا دائرہ کار کیا ہے اس کی سوچ کی لمیٹیشن کیا ہیں اس کو کس کس چیز کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے اسے یہ دیکھنا ہے ہم اپنی سوچ کو دوسروں پر تھوپنے کی کوشش کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں گلیوں میں بھی بہت سے مولوی اور مفتی گھومتے پھرتے ہیں جو ہر بات کا فیصلہ خود اپنے تئیں کرتے ہیں اور پھر فیصلہ بھی سنا دیا کرتے ہیں فتویٰ بھی دے دیا کرتے ہیں ہم دیواریں بھر دیا کرتے ہیں فلاں کافر ہے فلاں کافر ہے فلاں کافر یہ فیصلہ کرنے کا حق کس نے دیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے فرقہ واریت کیا ہوتی ہے مسلک مسالک مکتبہ فکر میں کیا فرق ہوتا ہے اور فرقہ واریت کہاں سے شروع ہوتی ہے فرقہ واریت کی حدود کیا ہوتی ہے کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کب اسلام کی تمام ویلیوز کو چھوڑتے ہوئے اب فرقہ واریت میں قدم رکھ دیا ہے ہم نے وہ حد پھلانگ لی ہے کہ جو ہمیں پلاگنی نہیں چاہیے تھی بہت ساری چیزیں ایک ہونے کے باوجود خیال ایک ہونے کے باوجود ہم بہت ساری چیزوں پر چھوٹی چھوٹی جزیات پر لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں اور اس انداز میں جھگڑتے ہیں کہ اگر مجھے صحیح نہ مانا گیا تو کوئی بھی صحیح نہیں ہے یہ سوچ بہت زیادہ غلط ہے ہم اس پر آج بات کریں گے اور اس کو بہت انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم رسم و رواج پر بات کریں گے جو بہت زیادہ کچھ کل بھی بات کی تھی رسم و رواج ہم بہت زیادہ اس میں شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں بہت سی ایسی رسموں کے بہت سی ایسے رواج کے نشہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی خطرناک مسئلہ بن چکا ہے اور یہ ایسے ایسے گھروں میں داخل ہو چکا ہے کہ جہاں پر کبھی سگریٹ بھی نہیں پی جاتی تھی نشے کی کئی کئی صورتیں آگئیں آج کل نشہ فیشن کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے جہالت چاہلیت کیا ہوتی ہے احترام میں قانون ہم میں سے اٹھتا جا رہا ہے ہم برداشت نہیں کرتے ہیں کسی سگنل پر کھڑے ہونا ہم شاید اپنی ہتک محسوس کرتے ہیں اس پر بھی تفصیل سے بات تفصیل سے بات کریں آپ کی آرا آپ کے مشاہدات بھی اس پروگرام میں ان حوالوں سے ضرور شامل کیے جائیں گے وہ سوالات بھی جو آپ کرتے ہیں وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے ہمارے درمیان جو شخصیات آج تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی ہر بات ماننے کو جی چاہے یہ ایسی ہی شخصیت ہے ہمارے اس فورم کی رونق ہے ہمارے اس محفل کی ہمارے اس ایوان کی رونق حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر جن عزیز محبوب شخصیت جس شخصیت نے بہت کم عرصے میں اپنی گفتگو سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے فکری انداز سے گفتگو کیا کرتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ہر دل عزیز جو ہماری خصوصی دعوت پر فیصلہ آباد سے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل صلاخا اور میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ خانی کے حوالے سے جو آق الصلاۃ السلام کی نعت کا شعبہ ہے اس میں ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے جراپ پروفیسر عبدالر روفی صاحب السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے ناظرین و محترم آغاز پروفیسر عبد روفی صاحب کی پرسوز خوبصورت آواز کے ساتھ ہم دیواری تعلی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم حاضر تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم وارن وارن وار و جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں محشر میں میرا رہ تیرے دربار اللہ کرم اللہ کرم لگا ہر سال طلب کروا مجھ کو <تصحیح> ہر سال <تصحیح> یہ شہر دکھا مجھ کو اللہ کرو اللہ کرو ہر سال کروں میںرم ابلا کرم ممی ممی اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم بریانی والی لے تیرے گھر آئے تیرا دردے اصب کو ایسے بہ اللہ ہُوا اللہ حاضر صرف تیرے ترپار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ اللہ اشاء اللہ, اللہ،, اللہ ماشاء ماشاءاللہ ما بارک اللہ مسیح صاحب فرقہ بارت کیا ہے کیا ہاں اللہ شیطان رضیم بسم اللہ وحمن الحیم فرقہ واریت مطلب ہوتا ہے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا اور یہ ہم معاشرتی اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں خاندانی اعتبار سے ہو سکتے ہیں اسلامی اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے احکام شرعیہ میں جو فقہی اختلاف ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بھی لیکن جو فرقہ واریت کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے عام عرف میں وہ عقائد کے اعتبار سے نظریاتی اختلاف ہوتا ہے اس پر اس کا اطلاف ہوتا ہے نظریاتی اختلاف تو مفتی صاحب ایک پازیٹیو چیز ہے کسی چیز پر اختلاف کرنا سوچ میں اختلاف ہونا یہ تو ایک پازیٹو چیز ہے اس کو پازیٹو قرار دیا گیا ہے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے آ کر اس حوالے سے گفتگو ہوگی ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم لوٹ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے لکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے یہ کڑی ہے وہ سلسلہ ہے جو ہم نے کل شروع کیا تھا معاشرتی برائیوں کے حوالے سے مفتی صاحب میرا سوال کہ فرقہ واریت اگر اس نظر سے دیکھا جائے اختلاف نظری اختلاف کے لحاظ سے تو یہ تو پازیٹو چیز نہیں ہے جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر فطری طور پہ اختلاف رائے ہوتا ہے ہر انسان کی رائے دوسرے انسان سے مقتل... متفق و ضروری نہیںقول کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے ہر ایک کے سوچنے سمجھنے جاننے علم فہم کا ادراک مختلف ہوتا ہے हुँ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم زندگی بسر کرتے ہیں ایک معاشرے کے اندر افراد کے مجموعے میں हुँ. اور ہر ایک رائے مختلف ہو تو اس میں یہ امکان تو رہتا ہے کہ مختلف رائے جب ایک مجمعے کے درمیان ہو تو اختلافات پیدا ہوں لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ہم بزرگوں کے دور میں اکابرین کے دور میں دیکھتے ہیں جو دین اسلام نے ہمیں تعلیم دی ان کے اندر بھی بڑے بڑے علماء فضلہ موجود تھے بڑے بڑے دانشور ہمارے اکابرین میں موجود ہیں وہ اختلاف رائے بھی رکھتے تھے مگر اس اختلاف رائے کو مخالفت اور دشمنی کا سبب نہیں بناتے تھے اس کی وجہ بنیادی یہ ہوا کرتی تھی کہ جب ایک چیز کے بارے میں اگر کوئی شخص اپنی ایک رائے رکھتا تھا تو وہ اپنی رائے کو کسی پر جبرن مسلط نہیں کرتا تھا دوسری بات یہ بھی تھی کہ جب ایک شخص کسی چیز کے بارے میں رائے رکھتا ہے تو زیادہ سے بات ایک کتنی چیز ہے کہ ہر ایک کو اپنی رائے زیادہ مضبوط اور مستحکم لگتی ہے ٹھیک مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کو حق پہ رائے نہیں ہے دوسرا شخص بھی رائے دے سکتا ہے تو آج جو فرقہ واریت ہو رہی ہے فرقہ اختلافات ہو رہے ہیں دشمنی ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص رائے دیتا ہے تو وہ اپنی رائے کو زبردستی مسلط کرتا ہے بجائے دلائل کی بنیاد پہ پیش کر دینے کے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور کو رائے کا حق ہی نہیں دیتا پھر تیسرا مسئلہ یہ ہمارے معاشرے میں،, میں یہ ہے اختلاف کی بنیاد، بنیادی وجہ وہ یہ کہ جب کسی چیز کے بارے میں رائے قائم ہوتی ہے تو ایک ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی رائے کو مستحکم اور اس کو رائج کرنے کے لیے مثبت انداز اختیار کرنے کے بجائے منسی رویہ اختیار کرتے ہیں مثلا آپ کی رائے ہے آپ اپنی رائے کے متعلق دلائل قائم کریں اور وہ پیش کریں لوگ دیکھیں گے جو مضبوط دلائل ہوں گے اس کو قبول کیا جائے گا مگر ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنی رائے کو رکھ کے ایک طرف اور منسی رویہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ دوسرے کی رائے کو ڈسکریج کرتے ہیں اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں اور پھر دوسرے کی رائے کے اندر صداقت سے کام لینے کے بجائے مبالغہ آئی سے کام لیتے ہیں تو یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے باوجود اختلاف ہونے کے فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے جبکہ ہمارے اقابرین میں اختلاف ہونے کے باوجود ایسا کبھی بھی نہیں تھا کہ باقاعدہ فرقہ واریت ہو ہر ایک امام اعظم ابو حنیفہ امام شاف امام احمد بن ہمبل بڑے بڑے علماء فضلہ ہیں ہر ایک کی اپنی علمی رائے تھی اختلاف رائے رکھتے تھے مگر اس کو مخالفت اور دشمنی میں نہیں تبدیل کرتے تھے صحیح جیسے آپ نے کہا کہ نظریاتی اختلاف تو مثبت یہ بالکل صحیح ہے اگر وہ عقائد سے ہٹ کر ہو تو اگر نظریہ آپ کے عقیدے کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور پھر اس میں اختلاف ہو تو بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی نظر میں مسلمہ ہوتے ہیں صحیح اس میں کسی کو اس کی مخالفت کا حق حاصل نہیں ہے اور مسلمہ ہونے کا معیار ہمارے نزدیک جو ہے وہ اکثر اکابرین اور علماء کا کسی عقیدے پر متفق ہو جانا ہے ٹھیک کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ لا تجتم امتی اللہ میری امت کبھی گمراہی پر مشتمع نہیں ہوگی ٹھیک لہٰذا نظریاتی اختلاف اس وقت مثبت ہوتا ہے کہ جب وہ ان عقائد مسلمہ سے ہٹ کر ہو جس میں اختلاف رائے کی گنجائش کو شریعت نے دی ہو اچھا لیکن جہاں شریعت کے طرف سے اختلاف رائے کا اختیار ہی نہیں ہے اب اس میں کوئی کرے یا جمہور کی مخالفت کرے گا تو وہ قابل غریب سے اسی سے ایک نیا فرقہ وجود میں آتا ہے صاحب رائے کون ہو سکتا ہے پہلے تو یہ اور اختلاف رائے کس حد تک اجازت ہے اور صاحب رائے کون ہو سکتا ہے اچھا کوشچن ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ فخ الو اہل ذکر ان کو تم لا اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو ٹھیک تو عوام کو تو احکام شرعیہ کے سلسلے میں بھی مکلف بنا دیا علماء کا لہٰذا عوام کو تو آپ ہٹائی دیجئے اب آپ طبقہ لے لیجئے اہل علم کا اہل علم میں بھی دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں بعض علما ایسے ہوتے ہیں جو عقائد کو دلال کے ساتھ ثابت کرنے میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں سمجھ اس علم کو جس میں عقیدے کو دلیل سے سمجھایا جائے گا اس کو علم کلام کہتے ہیں اور اس سے وابستہ علماء کو علماء متکلمین کہا جاتا ہے صحیح اور بعض وہ علماء ہوتے ہیں جو فقہی مسائل پر توجہ کرتے ہیں हم. انہیں فقی کہا جاتا ہے فقہ کہا جاتا ہے مفتی کا اطلاق بھی ایک قسم کے لوگوں پر ہوتا ہے حالانکہ لفظ فقہ کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے لیکن بہرحال اس پہ اب یہ بنا دیا بھائی ہے احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں جا. اور وہ متقل اب متقلین میں جو پھر ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعی عقید قرآن کے حدیث کے تمام عقائد کو جو ان سے سادر شدہ ہیں ان پہ گہگاہ رکھتے ہیں ان پر دلائل جو دیے گئے ہیں اس کی شرع حیثیت متعین کر سکتے ہیں قوت اور ظف کے اعتبار سے انہیں کو عقیدے کے معاملے میں رائے کا حاصل ہے بس اس کے علاوہ عقیدے میں اگر عوام یا عام قسم کے سطح عالم یا ایسا عالم جو علم کلام سے شغف نہیں رکھتا چاہے فک میں کتنا ماہر کیوں نہ وہ اگر اگر اس میں کلام کرے گا تو ٹھوکر کھا سکتا ہے صحیح ایک سیدھا سا حصول بتا دیا کہ تم پوچھو اہل علم سے اگر نہیں جانتے ہو تو یہ ہر چیز میں ہے یعنی جس فیلڈ سے جو شخص تعلق رکھتا ہے وہ اس فیلڈ میں تو رائے دے گا لیکن اگر اس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں رائے دینے کا حق بھی نہیں رکھتا ہمارے تو ہوئی اس کے برکس رائے ہے جی ہاں تو آپس میں گفتگو کر نہیں رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو بہت کم کر رہے ہیں جی ہاں اور کھیلوں پہ بیٹھ کے اور سڑک پہ بیٹھ کر اور بیٹھک میں اوتاک میں اور چائے والوں کے پاس بیٹھ کر اور اس پر بحث ہو رہی ہے مطلب یہ ایک اتنی بدیحی حقیقت ہے یعنی ازرمنا شمس ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ بیمار ہو جائیں تو علاج کروانے کسی انجینئر کے پاس جائیں ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے بایولوجی کا استاد ہے تو اس سے کیمسٹری کی بات نہیں پوچھی جائے گی بالکل اسی طرح جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ علما سے پوچھی جاتی है उन लोगों سے پوچھی جاتی है جو قرآن کے ماہرین ہوتے ہیں آج قرآن کے بارے میں ایسے لوگ رائے دیتے ہیں جو عربی زبان کو بھی نہیں جانتے ترجمے سے قرآن پڑھ کے قرآن کے بارے میں رائے دیتے ہیں صحیح تو صحیح یہ جو منسی رویہ ہے ہمارے معاشرے میں غلط صحیح, صحیح, صحیح اور حقیقت تو یہ ہے دیکھیے نازیل اگر آپ جیسے ایک مثال کی بات ہے ایک آپ مجھے یہ پروگرام کہتے چوتھا سال ہے اور مفتی صاحب کی صحبت کا الحمد میں اس کو فیض کہتا ہوں کہ آپ سوال کرتے ہیں اور سوال کوئی فقی یا کوئی شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں اس کا جواب مجھے معلوم بھی ہے کہ اس کا جواب یہ ہے لیکن مجھے اپنے دائرہ کار کو سمجھنا ہے کہ یہ دائرہ کار میرا نہیں ہے مجھے جواب معلوم ہونے کے باوجود جواب دینے کا حق نہیں ہے ہمارے یہاں ہو یہی رہا ہے کہ اگر جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ جوتی اگر ٹوٹ گئی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جا رہے ہیں دیکھیں میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض عقائد پہلے خالص ہوتے ہیں دلیل کوی ہے اس کی عقیدہ بھی خالص ہے آنے والوں نے بعض اوقات اس کو باقاعدہ دلائل پڑھ کر نہیں سیکھا ہوتا بلکہ سن کر سیکھا ہوتا جیسے <تصفيق> ہمارے ہاں اکثر آپ عوام کو دیکھ لیجئے ایک گھر میں پیدا ہوئے اور اس میں جو نظریات ہیں عقائد خیالات ہیں رسومات ہیں وہ کر رہے ہیں یہی بیماری اس طبقے میں بھی داخل ہو گئی کہ جو اہل علم کا طبقہ کہلاتا ہے صحیح. لیکن انہوں نے علم کو اتنی گہرائی کے ساتھ پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی دور حدیث سے فارغ ہونے والا ہر طالب علم بہت بڑا مفتی نہیں ہوتا हم. یہ میں خود چونکہ اس فیلڈ میں ہوں میں جانتا ہوں کہ بعض طالب علم صرف ایک سطحی طور پر علم کو پڑھتے ہیں ان کا متمع نظر فارغ ہونے کے بعد جاب تلاش کرنا ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ नहीं نہیں ہوتا سوئی. ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ مخلص صوبے دن کی خدمت کر رہا ہو سوئی. پھر وہ جس انداز سے اس عقیدے کو سمجھتا ہے ہم. وہ اپنے سمجھے ہوئے انداز کے مطابق سمجھی ہوئی جو اس کی صورت اس کے سامنے آئی وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے ہم. عوام اس کو ایکسپٹ کرتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ ان کے لیے ایک شرعی دلیل ہے ایک جنی دلیل, جی دلیل جی ہے جی, جی, جی ہاں جی اچھا اب اگر کوئی صحیح بیان کرنے والا عقیدہ بیان کرتا ہے تو عوام کو ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے ہم. اور عوام ڈبل مائنڈ ہو جاتی ہے یہ بس خرابیاں ہیں کہ بعض اوقات علم کو گہری نظر سے دیکھے بغیر بعض کسی اور کے نظرے کو قبول کر لینا کسی اور کی سوچ کے تابع ہو جانا یا گھر کی رسومات کو فالو کر کے پھر اس کو عوام میں عام کرنا یہ بہت زیادہ بگاڑ کر عظیم ایک یہاں پر مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام دید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور پروفیسر عبد الروف روفی صاحب اور یہ پروگرام کیو ٹی وی آپ کے لیے پیش کر رہا ہے ماسٹر پینٹس کے تعاون سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں سے بول رہی ہوں جی بابر جی فرمائیے میں نے وہ سوال پوچھنا تھا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ جی فرمائیے لائن آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم یہ لائن بھی ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب فرقہ واریت کی حدود کیا ہے جس طرح میں اس سوال کو کھول دیتا ہوں کہ آخ علیہ سلاسلام نے جس طرح فرمایا تہتر فرقے ہوں گے اگر آج ہم کوشش کرتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضور کے حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں ایک ایسا خیال بھی پایا جاتا ہے کہ ہم بات اتحاد امت کی کریں تو اگلا کہے گا کہ حضور نے فرمایا تہتر فرقے ہوں گے <تصح> تم کوشش کیوں کر رہے ہو پہلے بات تو یہ کہ یہ حکم نہیں ہے نبی کریم دوں گا کہ تہتر فرقے بناؤ تہتر فرقے ہوں گے ہاں یہ کہ اطلاع دلوقت دلوقت جی ہے جی ہاں اس میں جہاں تک میں سمجھاؤں ہو سکتا ہے کہ کوئی میری رائے سے اختلاف کرے تو ہم اصل میں اس حدیث کا مسٹیک تراش کرتے ہیں آج کے دور کے فرقوں میں یہ ایک فرقہ ہو گیا دو ہیں یہ تین ہیں یہ چار ہیں اور تہتر گننے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے چودہ سو سال پہلے حدیث بیان فرمائی ایسا تو نہیں کہ درمیان کے تمام ایریا اس سے خالی تھا اور پھر اس دور کے اندر وہ حدیث کے مزدار ہمیں تلاش کرنے کو ملیں گے کیونکہ بہت سے ایسے فرقے ہیں جن کا وجود سابقہ زمانوں میں ہے ہی نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قیامت تخت کے زمانے تک کے لیے ہے اپنے زمانے سے لے کر وہاں تک یہ اصل میں نظریاتی وہی جو عقائد سے متعلقہ اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی عقائد میں اختلاف رکھنے والے ہوں گے اگر آپ ان کو گروپنگ <coughs> ان کی کر لیں تو 73 گروپ بن جائیں گے جن میں سے ایک گروپ ایسا ہوگا جو انشاءاللہ ناجی ہوگا نجات پائے گا اور بہتر فرقے ایسے ہوں گے یعنی ایسے مجموعہ بن جائے گا کہ وہ پھر جہنم میں ہوں گے ٹھیک <coughs> اب اس میں بھی مطلب دو قسمیں بنتی ہیں بعض اختلافات ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق کفر اور اسلام سے ہوتا ہے اس میں کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں ہو سکتا جو بات ایک کفریہ ہے اگر کسی نے کفریہ عبارت لکھی ہے کسی نے کوئی کفریہ بات کہہ دی ہے کوئی کفریہ نظریہ رکھتا ہے کفری عیرہ رکھتا ہے تو اس میں یہ کہنا کہ کہ اتحاد امت کر لیجئے اور اس کو نظر انداز کر دیجیے اس کی شریعت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتی ہے کیونکہ ان میں بعض مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں اس کو نظر انداز کر کے کمپرومائز کرتا ہوں تو وہ خود کافر ہو جائے گا اس میں شدید مسائل ہوتے ہیں اور بعض ہوتے ہیں فروعی مسائل ان کا تعلق کفر اور اسلام سے نہیں ہوتا بلکہ ایک الگ مکتب فکر یا ایک مسلک کی شناخت علامت اور پہچان سے ہوتا ہے اسے اگر کوئی تسلیم کرتا ہے اگر کوئی اسے اس اختیار کرتا ہے تو وہ ایک مخاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا کہلاتا ہے دیگر دیگر آ... دیگر اگر اس کو ترک کر دے بلکہ ان کا انکار کر دے تو وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ایسے عقائد ہیں جن کا جن کو اصولی کہتے ہیں جن کا تعلق کفر و اسلام سے ہے تو بہرحال اس میں تو کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن کریں دوسرا اپنی غلطی کی تسلیم کر لیں اور توبہ کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے باقی جتنے فروعی مسائل ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان میں اختلاف کو ہوا نہ دی جائے ٹھیک اب صورت یہ ہو رہی ہے کہ جو فروعی م... اصول اختلاف تو پتہ ہی نہیں عوام کو کیا ہے جی آپ ایک لاکھ کو کھڑا کر کے پوچھ لیجئے کہ دوسرے مکتبہ فکر سے آپ کا اختلاف جو ہے اصول اختلاف بتائیے نہیں بتا سکیں گے اور فروعی اختلاف کو اتنی ہوا دے دیتے ہیں ہمارے مقررین خاص طور پر کہ ایسا لگتا ہے کہ کفر و اسلام بس یہی ہے اگر مانو گے تو مسلمان ہو نہیں مانو گے تو کافر ہو اس لیے یہ خرابیاں بہت زیادہ معاشرے میں عام ہو رہی ہیں تو اسے سب کوئی اصول کہ کہاں اختلاف کا حق ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے عوام کو تو پتا چلے دیکھیں, دیکھیں یہ دیکھیں بات تو ہم نے پہلے کی نا کہ اختلاف رائے کا حق جو ہے وہ شریعت کے معاملے میں ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اہل علم ہے ہر ایک کو نہیں ہے پھر جہاں پر اختلاف کی بات آتی ہے جو چیزیں قرآن حدیث سے ہمیں مل گئی اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے استعمال کیے جاتے ہیں استخراج کیے جاتے ہیں مشتہدین اس کام کو انجام دیتے ہیں پھر وہ اس حوالے سے مختلف آرا قائم کرتے ہیں پھر جو مضبوط رائے ہوتی ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے لہذا ایک بات قرآن حکیم میں آ گئی اس میں کسی کو اختلاف کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے اب جو اللہ تبارک تعالی کو ماننے والے ہیں وہ اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے اس میں اختلاف وہ کرتا ہوگا جو اللہ تبارک تعالی پر ایمان نہیں رکھتا فروعی مسائل ہیں اسی طریقے سے تفصیلات ہیں اسی طریقے سے جو اجتماعات و استخراج کیا جاتا ہے جرائف کیا جاتا ہے مسائل ان پر تو اختلاف کیا جاتا ہے وہ بھی مشتہدین اہل علم حضرات صحیح آپ تھوڑا سا کروں گا تسلیم بھائی میں دس گیارہ موضوعات ایسے بتاتا ہوں جو مسلمہ ہیں اس میں کسی کو اختلافی گنجائش نہیں صحیح مثلا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے کہ واحد ہے یکتا ہے جتنے اللہ کی صفات قرآن سے ثابت ہے اس میں کسی کو اختلافی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر دو رسالت رسول کے تعظیم کا قرآن میں حکم ہے رسولوں کے معجزات کا تذکرہ ہے کوئی رسولوں کو انکار کر دے ان کی تعظیم نہ کرے معجزات کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا نمبر تین آسمانی کتابیں جن آسمانی کتابوں کی تفصیل قرآن میں موجود ہے ان میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا آدمی کافر ہو جائے گا اس کے بعد جن فرشتے جنت دوزر آخرت تقدیر یہ تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہیں کوئی ان میں کلام کرے گا انکار کی صورت میں وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا یہ مسلح موصول ہے اس کے بعد آپ عبادات پر آ جائیے جن عبادات کی کا وجود یا ان کی مقداریں یہ سراہتن صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اور اس پر صحابہ کرام کا اتفاق و اجماع ہو چکا ہے جسے زہر کی چار رکھتے ہی ہیں پانچ نمازیں ہی فرض ہیں اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے سراہتن آپ کو کیسی آیت نظر نہیں آئے گی اگرچہ آپ آیات سے افتدلال کریں گے دیکھیں وہ آیات مولا ہے ان میں آپ قابلی گنجائش ہے لیکن ان چیزوں پر اجماع امس ہو چکا ہے صحاب کرام تجمہ ہو چکا ہے اور اجماع صحابہ کو فقہائے اسلام نے اور علماء متکلمین نے قرآن کی آیت کے برابر قرار دیا ہے اس صحیح. اعتبار سے جیسے قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے اجماع صحابہ کا انکار کفر ہے صحیح. کیونکہ اتفاق صحابہ کا انکار کرنے کا مطلب تمام صحابہ کو گمراہی پر مشتمل ہو جانا ثابت کرنا ہے اور یہ غلط ہے صحیح یہ وہ ایک چیزیں ہیں کہ جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے हुم. تو اللہ کے شاد میں گستاخی کرے رسول صحیح. کے شاد میں گستاخی کرے آسمانی کتابوں کے شعال میں گستاخی کرے انکار کریں وہ کافر ہے اس کے علاوہ جتنے فروئی مسائل ہوتے ہیں हुم. ان میں اختلافی گنجائش ہو سکتی ہے صحیح. اس میں یہ کہ شدت اور سختی کا راستہ اختیار کیا جائے صحیح. صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سر سر میں بارسلونا سے قدیر احمد خان بات کر رہا ہوں جی قدیر صاحب جی میں بارسلونا سے بات کر رہا ہوں قدیر احمد خان جی جی قدیم صاحب فرمائیے جی سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرامات پیش کرتے ہیں اور بڑی مصنف جو علما کرام ہے وہ لے کے آتے ہیں اور بڑے معیاری پروگرامات کے پر ہوتے ہیں بہت شکریہ اور دوسری مبارکباد با اس بات کی کہ جو آج آپ کی وہ نعت چلی اور پیچھے بہت اچھی انسٹرکشن جو لگائی تھی آپ نے وہ بھی بڑے علاقے تشین کی اور مبارکباد کی آپ نے مستحق میں سنتا بڑی اچھی کاوش ہے اس سے بہت شکریہ تو تیسری ہے کہ روحی صاحب یہاں پہ کشی فرما ہے چونکہ روحی صاحب یہاں پہ ڈب کی وجہ سے الحمدللہ پورے یوروپ میں سنتا ہوں پوری دنیا میں بول بڑے مقبول ہیں ان کی جو نعتیں ہیں ڈب کی وجہ سے نا یہاں کے بچے جو یہاں پہ آ, جو ردم پسند کرتے ہیں تو کی صورت میں ان کو یہ ایک مدد حاصل ہوا ہے اور وہ بہت ان کو پسند کرتے ہیں अच्छा. تو ان کو بہت سلام جی اور میں سمجھتا ہوں کہ अच्छा. ہمارے یہ نعت کی دنیا کا بہت یہ آ, بڑا نام ہے اور الحمد کی ذات نے ہمیں ہم یہ خاص ہمارے لیے نعمت ہے ان کی شکل میں صحیح کہ انہوں نے جناب یہ ڈف استعمال کی جس کی وجہ سے آج یورو میں خاص طور پہ گھر گھر میں بچے اور بچیاں دف کے ساتھ جو ہے نعت کا استعمال کر رہے ہیں نعت میں استعمال کر رہے ہیں صحیح. تو کیا پاسبل ہے کہ میں روفی بھائی سے ایک منٹ کے بات کر لوں جی جی شور بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم روفی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روہیت uh, صاحب بہت خوشی بھی آپ کو دیکھئے الحمد للہ وہاں آپ کے بہت جا پسند کرنے والے احباب ہیں بچے خاص طور سے آپ بہت پسند کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کی بات آپ کو سلامت رکھے تو کیا ممکن ہے کہ آپ نے جو ابھی چند دن پہلے پوربی زبان کی ایک نعت چلی تھی آپ کی ہیلو جی جی میں انشاءاللہ شاء اللہ جی ان جی ان کوشش کریں گے آپ کو ضرور سنوائیں بہت شکریہ آپ نے اتنی دور سے کال کی نازن ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشی فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمر صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور پروفیسر عبد روفی صاحب ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم Hello. وعلیکم السلام تسلیم بھائی میں لاہور سے زبیر بات کر رہا ہوں جی زبیر صاحب کیسے آپ بس ٹھیک آپ ٹھیک ٹھاک کا کرم ہے بس وہ میرا ایک سوال تھا کہ مفتی نے کلام کو بھی السّلام علیکم اور پروفیسر صاحب کو بھی سلام پیش السلام بس ایک سوال کیجیے میں نے وہ سوال کرنا ہے کہ میری پوپھو بیوہ ہیں اچھا ان کی دو بیٹے ہیں ایک مزدور ہے اور ایک کمانے والا ہے وہ بیٹیاں ان کی سب شادی شدہ ہیں ان کا گھر بھی اپنا نہیں ہے ان کا کچھ مطلب اتنا وسائل نہیں ہے تو میں ان کو سکاوت دے سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ناظرین پروفیسر عبد العبد روفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے نعت کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کیا بات بے مان سوال میں کے پے دہی آج میں ہم پا آج میں <سؤال> ہم پایا ہوں میں کے بے ہوں پیار کتنی پیار <سؤال> سو میں مدین سے پلٹایا میں کے بیا یا چند پل جو تیری قربت پت میں کٹے جیسے ایک گزارنا گارا جیسے گزارا ان شاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام میں تسلیم بھائی جی بات کر رہا ہوں آپ بہت بہت رمضان کی مبارکباد آپ کو اور مولانا حضرات صاحب کو آپ کو بھی مبارک ہو خیر عمبر میں عبد المجید بول رہا ہوں سعودی عرب ٹائم سے جی عبد المجید صاحب کیا یہ کوشچن ہے کہ میں اپنے بچوں کو حاج کروانا چاہتا ہوں میرے بچے کے ذریعے میرے پاس یعنی ایک بچے کی عمر ہے تیرہ سال ایک کی پندرہ سال ایک بچی اور بچہ ایک بچی کی پانچ سال اچھا یعنی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پہ قربانی واجب ہے اور کون سا حج کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے اور بڑی مہربانی ہے ذرا اچھے طریقے سے بتا دینا مہربانی اچھا یہ بھی اچھا ہے بڑے طریقے سے بھی کبھی بتاتے ہیں ہم تو ضرور آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہی بتائیں گے مفتی صاحب سوالوں کے جواب تو انشاءاللہ بات بعد میں ایک کچھے ہو جائیں تمہیں فرقہ واریت کے حوالے سے خاص طور پر ایک خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو حنفی اور مالکی اور شاف یہ سب کہتے یہ بھی فرقہ ہے تو پہلے مطلب یہ طے کرنے لیں کہ یہ بھی فرقے ہیں نہیں یہ فرقے نہیں ہیں کیسے مطلب ایک نماز ہے ایک کہتے ہیں کہ اگر اس میں رفاح الدین کریں گے تو نماز ہوگی دوسرا کہتا ہے کہ رفاع کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی تو کیسے مفتی اقبال نے شروع میں وضاحت کی کہ جو بنیادی عقائد ہیں اسلامی اس کے اختلاف کی بنیاد پہ سڑکیں ہوتے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں اور فروئی ہیں تو ان میں نہ صرف یہ کہ اختلاف کی گنجائش ہے بلکہ یہ جو اختلاف ہیں یہ سارے کے سارے راستے در مصطفیٰ سے حاصل ہو رہے ہیں اور یہ تمام کے تمام کی منزل بھی ایک ہے یعنی ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایک راستہ بھی کہیں اور سے آتا یا اس کی منزل کوئی اور ہوتی تو ہم کہہ سکتے ہیں راستے بھی در مصطفیٰ سے حاصل ہو رہے ہیں اور اس کی منزل بھی ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ تک اور اس کی بندگی کو انجام دینا قرآن حکیم میں جو بنیادی ہمیں تعلیم دی گئی ہے فرقہ واریت سے بچنے کے لیے عمومی تعلیم واہ تسیم و بحب اللہ جمیع تفر رکو اللہ کی رسی سے کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے نہ کرو یہ ہے وہ عمومی تعلیم جو فرقہ واریت کے خلاف ہے اور وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے تہتر فرقے ہوں گے یہ تعلیم نہیں ہے اسی صاحب نے فرمایا ایجوکیشن ایک مختصر سا یہاں پر ناظرین وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ اور گفتگو ہم کر رہے ہیں پھر قبالیت کے حوالے سے مفتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے وہ ادھوری رہ گئی وقفے سے پہلے جی مفتی صاحب جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ شاید کو اختلاف کرے سو فیصد مفتی صاحب کی بات درست ہے یہ کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا یہ اطلاع تھی انفارمیشن